والسلام نبی اللہ آلک نور اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ سب سے افضل افضل البشر بعد الانبیاء پھر اس کے بعد فاروق اعظم تو دوسرا خلافت دوسرے نمبر پر خلافت انہوں نے پائی تیسرے نمبر پر عثمان غنی چوتھے نمبر علی. تو جو اللہ کے نزدیک افضل تھا اکرم آلہ تھا اسی اعتبار سے اس کو خلافت ملتی چلی گئی. صدیق اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان قریب اسے آگ سے بچایا جائے گا کہ جو سب سے بڑا متقی ہے صدیقی اکبر کی شان میں آیت نازل ہوئی تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خرید کر آزاد فرما دیا تھا اس موقع پر آیت نازل تو وسائیل سب سے بڑا متقی قرار دیا گیا اور قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد عند اتقاکم اطقا یہاں پر بھی سب سے بڑا متقی کا لفظ استعمال ہوا کہ بے شک تم میں بزرگی والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے سب سے بڑا پرہذگار ہے تو قرآن باقی دونوں آیتوں سے ثابت ہو رہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا متقی کون ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فضیلت اور مقام اور شرافت اور مرتبہ اور منزلت جو صدیقہ اکبر کو پوری جماعت صحابہ میں حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں اللہ تبارہ کا وطالعہ نے انہیں ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے سبحان اللہ بہت زیادہ آپ کے فضائل بیان کیے گئے قرآنِ پاک کی آیتیں بھی آپ کی فضیلت میں بعض ہیں اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی وہ خود پہاڑ پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چڑھے تشریف لے گا اس پر تو وہ پہاڑ جو تھا وہ مست ہو گیا جھومنے لگا ہلنے لگا حدیث پاک میں ہلنے لگا کہ آج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم اس پر رکھ دیے تو اس کی تو ہر نہیں ہرے ہو گئے میں جھوم رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ بہت پار جا تجھ پر اس وقت ایک نبی اپنے لیے فرمایا سرکار نے دو دو شہید اور ایک صدیق ہے دو شہید عثمان غنی اور فاروق اعظم یہ بھی ساتھ تھے تو ساتھ کی فضیلت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ان کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں ان کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب چار سال کی عمر کے ہوئے تو ان کے والد جو تھے چار سال تھی اب چار سال کا بچہ آپ سمجھتے ہیں کس طرح کا ہوتا ہے لیکن اللہ تبارا و تعالیٰ نے آپ کو ابتدا ہی سے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بھی آپ نے کسی بدھ کو نہ سجدہ کیا نہ شراب پی حالات وہ اس وقت عام تھا تو والد نے کہا کہ کو سجدہ, اس کو سجدہ کرو آپ نے اپنے والد کو بے سو بہترین مطلب اس وقت نیکی کی دعوت کا گویا کہ درس دیا کہ بدھ میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے اس نے کچھ جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں میں اس کو کیسے خدا مانوں والد نے تھپڑ مار دیا کہ تو نے بدھ کی توہین کی خیر سجدہ آپ نے نہیں کیا واپس چل جائے گھر آ کر والد نے او یہ والد اس وقت ایمان نہیں لے بعد میں ایمان لے آئے تھے والدہ بھی ایمان لے آئی تھی تو گھر آ کر ان کے والدہ کو کہا کہ یہ اپنے بچے کو سنبھالو کہ ہمارے خداوں کی توہین کرتا یہ کرتا وہ کرتا تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ اس کو کچھ نہ کو کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں غیب سے آواز سنتی تھی کہ یہ عتیق ہے آگ سے آزاد ہے اتقم من النار جو جہنم سے آزادی کا اچرا ہے اس کو کہنا جہنم سے آزادی کا صدیق صدی رضی اللہ تعالیٰ حتیق کہ یہ جہنم سے آزاد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسا عشق و محبت ایسا عشک و محبت سبحان اللہ منفرد انداز تھا ان کا ایک موقع پر سرکار علیہ السلام سلام نے ایک اپنی انگوٹھی مبارک عطا فرمائی اور ارشاد اس پر نقش لکھوا لا الہ الا اللہ یہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نقاش جو لکھنے والا کہے دونوں لکھ دے سرکار نے صرف لا الہ الا اللہ فرمایا تھا انگوٹھی لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انگوٹھی پیش کر دی حضور انور نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگوٹھی کو ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سات نیچے ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہوا تھا ارشاد یہ کیا ماجرا ہے فرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام تو میں نے لکھایا ہے یہ تو ہے میں نے لکھا اس کو کہا تھا لیکن اپنا نام میں نے نہیں لکھایا یہ بھی عرضی کر رہے تھے کہ رحمۃ صلی اللّہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ صلاح و حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی محبت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ آپ کے نام میں اور آپ کے رب کے نام میں جدائی ڈالی جائے انہوں نے آپ کا نام لکھوا دیا تو اللہ تبارہ کا تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ آپ کے نام میں اور آپ کے یار کے نام میں جدائی ڈالی جائے مجھے حکم دیا تو میں نے یہ نام لکھ دیا کیسا اس کو وہ برتا آشف و فیمان ان کے وشال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کا جنازہ تیار کر لیا گیا اور حسب وسیع جیسی آپ نے وسیع فرمی تھی ویسا ہی کیا گیا کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسی کے غار یار مزار بننے کی خواہش رکھتے ہیں اگر قبول فرما لے اس طرح کا عرض کیا گیا تو روایت میں آتا ہے کہ قبر انور حجرہ مبارکہ جس حجرہ مبارکہ میں قبر انور تھی وہاں کا جو دروازہ تھا وہ خود کھل گیا اور یہ آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے اب دیکھیے آپ کہ صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے حضور کے دوستوں میں ان کا شمار تھا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت بھی یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے اور جب سرکار علیہ صلاح والس نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت بھی صدیق اکبر ان کے ساتھ تھے سب سے پہلے یہ مان لیا ہے حضور علیہ صلاۃ والسلام کسی غزلے میں جائیں صدیق اکبر ساتھ مدینہ شریف میں ہوں صدیق اکبر ساتھ کسی سفر پر جائیں صدیق اکبر ساتھ حتیٰ کے وسالے ظاہری کے دو سال اور کچھ ماہ کے بعد بھی سرکار علیہ صلاۃ والسلام نے صدیق اکبر کو اپنے ساتھ ہی رکھا اب قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس شان سے یہ نفوس خدسیاں اٹھیں گے کہ حضور علیہ صلاحۃسلام درمیان میں ہوں گے ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ علام اس شان سے یہ حضرات میدان محشر کی طرف تشریف لے جائیں گے تو بہرحال اور بھی بہت سارے فضائل ہیں مشکا شریف جو حتیش کی کتاب ہے اگر اس آپ فضائل پڑھنا چاہیں تو اس میں اسکار شریف کے آخری باب میں آخری باب سے کچھ پہلے مفتی احمد یار خان نیمین نیمی نے اس کی تشریح بھی بیان کی ہے وضاحتیں بھی بیان کی ہیں تو وہ آٹھویں جلد ہے تشریح والی اس آخری جلد میں صحابہ کرام کے فضائل ہیں صدیق اکبر کے فضائل ہیں فاروق اعظم کے فضائل ہیں عثمان غنی کے فضائل ہیں مول علی کے فضائل ہیں الہ بیتہ کے فضائل اور دیگر صاحبۂ کرام کے فضائل ہیں وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں خصوصاً یہ جو مہینہ آ رہا ہے محرم الحرام کا ہر سنی کو پڑھنا چاہیے بعض اوقات یہ بد مذہب وسوسے دلاتے تو ان وسوسوں کے انشاءاللہ کاٹ ہو جائے گا سامہ کرام کے فضائیں پڑھیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ملے گا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تاریخ الخلافہ میں یہاں تک لکھا ہے کہ سب سے پہلے نیکی کی دعوت دینے والے جناب صدیق اکبر ودی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں اسلام کا ابتدائی دور ہے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا کفار ہر طرف سے مظالم کر رہے ہیں جو مسلمان ہوتا اس پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے اے سے کٹھن مراحل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جبا مرتی دیکھیے کہ ایک موقع پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے خانہ کہ ماں کفار کے بڑے بڑے سردار موجود تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پر ان بڑے بڑے کفار کو نیکی کی دعوت دی انہوں نے جب ایک اللہ کی وحدانیت توحید کا درس اور اپنے بتوں کی مذمت سنی تو آپے سے باہر ہو گئے سارے کے سارے کفارے تو ٹوٹ پڑے سب نے مارا بہت مارا اتنا مارا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں زمین پر تشریف لے بے ہوش ہو گئے اب چونکہ یہ ان کا خاندان بہت بلند اور پائے کا خاندان تھا تو کفار نے جان سے نہیں مارا لیکن مارا بہت خاندان والے آ گئے اور بیچ بچاؤ کر کے لے گئے ماں سرانے کھڑی ہوئی ہیں پانی کا گلاس ہے کھانے کی چیزیں کہ میرا بیٹا ہوش میں آئے تو اس کو کھلاؤں ماں تو خیر اور ماں ہی ہوتی ہے ماں اس وقت ایمان نہیں کہی تھی بعد میں یہ بھی ایمان لے آئی تھی صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کو ہوش آئے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلا جملہ جو آپ نے اپنی زبان نے حق ترجمان سے ادا کیا وہ یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ میرے سرکار کیسے ہیں مانے کہا بیٹا پہلے کچھ کھا لے پھر اپنے دوست کی اپنے یار کی باتیں کرنا نہیں پہلے ان کے حال کی اطلاع دی جائے پھر کھاؤں گا بہت سمجھا نہیں مانے یہاں تک کہ بیٹھے گا جب تک حضور علیہ صلاحۃسلام کے دیدار کا شربت لی پی لوں گا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا بتایا کہ سرکار علیہ صلی اللہ علام سے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ کفار نے مجھے مارا تو کہ ایسا تو نہیں کہ حضور کو بھی تکلیف پہنچائی ہو تو صحابہ کرم اپنی تکلیفوں کو بالکل بھول جاتے تھے ایسا اس کو محبت تھا پھر خیر سرکار دعل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دیدار کیا تو حضور کیا دیدار کرتے ہی ساری بھول گئے والدہ کے لیے دعا کر دی والدہ کے لیے درخواست کر دی پر کرم فرمانے دے بھی مان لیا حضور نے دعا کر دی والدہ بھی مان لے کر آ گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں اس طرح فاروق اعظم کے بھی فضائل ہیں ایک عدی پاک میں فرمایا گا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں دو وزیر زمین میں ہیں آسمانوں میں جو دو وزیر ہیں وہ جبیل النکائی اور, اور زمین میں جو دو وزیر ہیں وہ فاروقِ اعظم اور صدیق اکبر الدی اللہ تعالیٰ علما لکھتے ہیں کہ وزیر کس کا ہوتا ہے پتہ ہے کس کا ہوتا ہے بادشاہ کا ہوتا ہے نا اور وزیر بادشاہ کے ماتحت ہوتا ہے ما فوق نہیں ہوتا اوپر نہیں ہوتا بلکہ ماتحت ہوتا ہے بادشاہ اوپر ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ آسمانوں میں بھی حضور کی حکومت اور زمین میں بھی حضور کی حکومت ہے شام تو جس کی جو فضیلت جو مقام و مرتبہ تھا اللہ کے بارگاہ میں ویسے اس کو خلافت ملتی چلی گئی ملک داری و ملک گیری میں زیادہ سلیقہ یہ ملکی نظام سنبھالنا اور ملک گیری اور ملک داری میں زیادہ ہوشیار ہنر مند چالاک برد بار ہونا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ فضیلت ان حضرات کے لیے اس اعتبار سے نہیں ہے اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام صدیق سے بڑھ جائے گا کیوں حدیث پاک میں فرمایا یہ پہلے سن لیجئے ملک داری و ملک گیری میں زیادہ سلیقہ جیسا کہ آج کل سنی بننے والے کہ لا کے اپنے آپ کو سنی ہے لیکن ہوتے ہیں اصل میں کیا ہے تفضیلیا ہوتے وہ فضیلا دیتے ہیں حضرت علی کو دیگر صحابہ کا تو اس کو کہتے ہیں تفضیلیا اگر یوں ہو تو پھر تو فاروق اعظم سب سے افضل ہوتے ہیں کہ ان کی خلافت کو حدیث پاک میں فرمایا یہ عربی الفاظ ہیں اور صدیق اکبر کی خلافت کو یہ فرمایا تو یہ جو الفاظ ہیں ایک حدیث پاک کا گویا کا ٹکڑا ہے وہ حدیث پاک کا خلاصہ ہی ہے یہ یاسیم میں بھی ہے یہاں دیکھ لیا یہاں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک خواب بیان فرمایا کہ میں نے صدیق و عمر رضی اللہ تعالیٰ علامہ کو باری باری کنویں سے ڈول نکالتے دیکھا مگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈول نکالنے میں کمی تھی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جوان کی طرح دیکھا جو کشادہ ڈول سے کھینچ کھینچ کر ڈول نکالتے رہے یہاں تک کہ لوگوں کو لوگوں کے اونٹوں کو بھی سیراب کر دیا لوگ تو سیراب ہوئے خود ان کے اونٹوں کو بھی شراب کر دیا تو آپ یہاں دیکھیے کہ اس حدیث پاک میں فضیلت اور جو ملک داری اور ملک گیری اور ایک انتظام اور ایک بات جو سب کو کفایت کر رہی ہے اس کے اعتبار سے فضیلت کس کی ظاہر ہو رہی ہے فاروق اعظم کی ظاہر ہو رہی ہے اور حدیث پاک میں ان کی خلافت کی طرف اشارہ کیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حدیث پاک میں لفظ ہیں کہ انہوں نے دو ڈول کھینچے کتنے ڈول کھینچے تو اس دو ڈول کھینچنے میں ان کی خلافت کی مدت کی طرف ہے کہ ان کی خلافت کی مدت دو سال اور کچھ ماہ تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جوان بالکل طاقتور آدمی کی طرح صرف ڈول کھینچ رہے ہیں سبحان اللہ کھینچ رہے ہیں کھینچ رہے لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں اور لوگوں کے جانوروں کو بھی سیراب کر رہے اے سو آپ نے انتظام کیا ڈول کھینچنے میں تو یہاں ان کی خلافت کی طرف اچارا تھا کہ ان کی خلافت میں ملک در ملک فتح ہوتے چلے جائیں گے اور یہ فاروق اعظم سارے ملکوں کا نظام سنبھالنے ایسا ہی ہوا تو نظام سنبھالنا یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے معیار وہی ہے کہ جو اللہ کے نظرے جس کی فضیلت تھی وہی خلافت پاتا چلا گیا ٹھیک ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے دو سالہ اور چند ماہ خلافت میں جو بنیاد ڈالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی بنیاد پر کام کیا تو ان کو یہ فتوحات نصیب ہوئیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بنیاد ڈالنے والے تھے یعنی جو فتوحات اور جو انتظامات سعیدانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی ابتدا کس نے کی تھی اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور تکمیل کس نے کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں زمین میں خلفۂ راشدین یہ چاروں خلفہ جو گزرے ان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے بقیہ اشراء مبشرہ جو بقیہ چھ اصحاب رہ گئے حضرت طلحہ اور دیگر اصحاب یہ چھ کے چھ اصحاب ان کے بعد ان کا نمبر آتا ہے خلفۂ راشدین کے بعد ان کا ان چھ حضرات کا نمبر آتا ہے فضیلت کے معاملے میں پھر ان کے بعد کس کا ہے حضرات حسنین امام حسن اور امام حسین کا یہ ترتیب اہل سنت کے نزدیک ہے پھر ان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے اسحاب بدر کا پھر ان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے اسحاب بیت الرضوان کا ان کے لیے افضلیت ہے پھر اس کے بعد دیگر صابۂ کرام اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے ہے سب کے سب قطعی جنتی ہیں تمام صحابہ کرام عل مردوان اہل خیر و صلاح ہیں یہ حضرات خیر والے ہیں بھلائی والے صلاح نیکی والے نیکوکار ہیں اور عادل ہے ہر صحابی عادل ہے ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے کسی صحابی کے ساتھ سوئے عقیدت بد مذہبی و گمراہی ہے اور یہ ایسا کام ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والا استحقاق جہنم ایسا شخص جہنم کا مستحق ہے کہ وہ حضور قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض ہے کسی صحابی کے ساتھ بغض ہویا کہ حضور کے ساتھ بغض ہے اور ایسا شخص اگرچہ کے چاروں خلافہ کو مانے اپنے آپ کو سننی کہ پھر بھی وہ سننی نہیں ہے مثلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے والد ماجد ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہندہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی شان میں کچھ بکے ہیں وہ بھی سنی نہیں یہ حضراتی ثابت تھے امیر مابع بھی ثابت تھے ان کے والد بھی ثابت ہے اور ان کی والدہ ماجدہ بھی ثابت تھی صحابیہ تھی اس دن حضرت سیدنا عامر بن عاص و حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ وہ حضرت ابو موسا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت بحشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قبل اسلام جب یہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت انہوں نے کس کو قتل کیا تھا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کو شہید کیا تھا اور حضور علیہ صلاۃ السلام کو ان سے بہت محبت تھی سرکار علیہ صلاحۃ السلام کے قلب انور پر اس کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ دکھ پہنچا لیکن چونکہ اسلام لیا ہے اور اسلام لانے کے بعد سارے گزشتہ گنا معاف ہو جاتے ہیں اور بعد اسلام انہوں نے کیسا کارنامہ انجام دیا اسلام جب لے آئے تو اخبس لوگوں میں سے خبیص ترین میں قذاب ملعون کو واسل جہنم کیا اس کو انہوں نے مارا قبل اسلام خیر الناس جو ایک بہترین انسان تھے ان کو قتل کیا بہت کمبخت اور بدبخت بخت آدمی تھا حضور کے زمانے میں اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت تکلیف پہنچی تھی حالانکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسال ظاہری کے یہ کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے جب اس نے یہ اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا وہ خود فرمایا کرتے تھے یعنی حضرت سطنا واشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خیر الناس اور شر الناس کو قتل کیا ہے تو ان صحابہ اکرام جن کے نام یہاں کی ذکر کیے گئے ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرا ہے یعنی کسی کی گستاخی کرنا ایک ہے تبرہ گالی ہے اگرچہ کہ شیخین کی توہین نہیں کرتا یعنی صدیق اکبر فاروق اعظم کی توہین نہیں کرتا لیکن ان حضرات کی توہین کر رہا ہے نا اور شیخین ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی مثل یہ نہیں ہو سکتا یعنی ان حضرات کی توہین کرنا اور شیخین کی توہین کرنے میں فرق ہے کہ ان کی توہین یعنی حضرات شیخین کریم صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی توہین بلکہ ان کی خلافت کا انکار اگر ان کی خلافت کا کوئی انکار کر دے تو فقائے کرام کے نزدیک کفر ہے جبکہ ان حضرات کی توہین اگر کرتا ہے گستاخی کرتا ہے تو کفر نہیں ہے شدید ترین گمراہی ہے اور اس پر کفر کا خوف ہے کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا مقام غوثیت پر بھی اگرچہ کوئی ولی فائز ہو کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا رہاب کے نام رضی اللہ تعالی عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام حرام حرام سخت حرام جاننا میں لے جانے والا کام ہے مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دا اور سچے غلام تھے ان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے اس میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ان حضرات نے حضور علیہ صلاحۃ وسلم کی کیسی غلامی کی اور اسلام کی کیسی خدمت کی سبحان اللہ ان کی خدمت کو نہیں دیکھتے ان کی غلامی اور ان کے کارناموں کو نہیں دیکھتے ان کے آپس میں لڑائیوں کو دیکھتے تو کیا مطلب ہے کچھ دل میں جبھی تو اس چیز کو دیکھ رہا ہے جو کام انہوں نے کیا اس کو نہیں دیکھ رہا اتنی فتوحات کی اسلام کو اتنا پھیلایا اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے کہ کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے انہیں حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ ہے ان کے اس کام کو دیکھنے کی ہے کے بجائے ان کی لڑائیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ آپس میں لڑے تھے دیکھو یار انہوں نے آپس میں لڑائی کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا حضرت علی کے مخالف ہو گئے اس میں پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن و حدیث میں جو جو ان کے بیان ہیں اس حد تک ذکر کیا جائے گا اس کے علاوہ اجازت نہیں بلکہ جب بھی کسی صحابی کا تذکرہ کیا جائے گا بھلائی کے ساتھ ہی کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا تمام صحابہ کے لیے بھلائی ہے تمام صحابہ اکرم آلہ وادنہ آدنا تو کوئی ہے ہی نہیں ان میں سب کے سب کیا ہیں جنتی ہیں ان کے فضائل سنیں کورونا دیش میں جو بیان کیے گئے وہ جہنم کی بھنک تک نہیں سنیں گے یہ ان کی شان اور عظمت قرآن پاک میں بیان کی گئی اور ہمیشہ اپنی من مانی مرادوں میں رہیں گے محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا تو ان کے ایسے ایسے فضائل تو قرآن میں بیان کیے گا حدیثوں میں بیان کیے گئے وہ نہیں دیکھتے یہ سب مضمون قرآنِ عظیم کا ارشاد ہے صحابۂ کرام اللہ تعالیٰ علین اب وہ رہا اعتراض کے پھر انہوں نے لڑائیاں لڑائی کیوں کی اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کیا تھے انبیاء نہ تھے فرشتے نہ تھے نہ نبی تھے نہ فرشتے تھے تو معصوم ہمارے نزدیک کون ہیں انبیاء اور فرشتے صحابہ کرام معصوم تو نہیں تھے تو بقاضۂ بشریت ان سے جو لگزشیں ہوئیں ہوئیں انہوں نے فوراً توبہ کے اللہ نے معاف کر دیا مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ و رسول کے خلاف ہے اللہ عز و جل نے سور حدید میں صحابہ اکرام کی دو قسمیں مومنین قبل فتح مکہ یعنی وہ مومنین جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لیا اور بعد فتح مکہ اور وہ مومنین جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی پھر تفصیل ان کی تفصیل فرما دی اور یوں فرمایا نَوْ وَعَدَ نو ودسن یعنی سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا مومنین جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے ان کی فضیلت ہے اور جو فتح مکہ کے بعد ہوئے ان کی بھی فضیلت ہے لیکن پہلے فضیلت کس کو حاصل ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے لیکن دونوں کے لیے اللہ نے کیا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا اور پھر ساتھ میں یہ بھی ساتھ فرما دیا اللہ بے ماتون خبیر اللہ خوب جانتا ہے جو تم جو کچھ تم کرو گے تو جب اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر تان کرے کیا تان کرنے والا اللہ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اللہ نے فرما دینا جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ کیا کریں گے اس کے باوجود اللہ نے سب کے لیے کیا فرمایا کل نواد اللہ اللہ تعالیٰ نے سب سے ملائی کا وعدہ فرما لیا تو اس بات پر ان کے لیے ہم اگر اس معاملے میں پڑ گئے تو اپنی آخرت کو برباد کرنے کو متعارد ہے سلو الحبیب میٹھے بیٹھے اسلام بھائی ہمارا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اسلام she's got it